وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وَإِنَّا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وقال الله تبارك وتعالى كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عزيز طلب اية الفاظ اگرچہ رسمی سے لگتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ جانی ہی کے لیے آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے موت کے لیے اور اس دنیا سے جانے کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ نے پڑھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی کہ خرو نسا آتم ولہست تمون کہ جن کا وقت مقرر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت مقرر جب آتا ہے تو نہ اس سے تقدیم ہوتی ہے اور نہ اس سے تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے لیے وقت بھی مقرر ہے کہ فلاں وقت فلاں شخص کا انتقال ہوگا اور جگہ بھی مقرر ہے کہ فلاں مقام پر انتقال ہوگا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا علم تر خرج حضر الموت گزشتہ امتوں کا واقعہ ہے کہ ایک مقام پر وبا آئی اور اس مقام کے اس علاقے کے کچھ لوگ وبا کی ڈر سے کہ ہم یہاں رہیں گے تو سب کے سب مر جائیں گے وبا کی ڈر سے وہ اس مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا الگ خرجو اندیا ریم کہ جو اپنے گھروں سے نکلے وهم وہ الوف وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کیوں نکلے فرمایا کہ حضر الموت موت کی در کی وجہ سے کہ یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے جب وہ اپنے خیال کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگے کہ اب ہم موت سے محفوظ ہیں تو قرآن کریم کی گواہی یہ ہے کہ فقال لهم اللہ موتو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ان کے موت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب کے سب مر جاؤ شاید ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے مقام موت کے لیے مقام مقرر ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس, مو اس وقت تک اور اس مقام تک اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں اس مقام تک پہنچنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں دائیا پیدا کر دیتے ہیں وہ خود اس مقام تک پہنچتا ہے اسی آیت کے تحت بعض تفاثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ السلام کی حکومت تھی اور ان کا وقت تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی اور دنیا کے کی وہ بادشاہت بھی ان کے پاس تھی کہ جو ان سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی اور ان کے بعد بھی نہیں ملی ہوا پر ان کی حکومت تھی جنات پر ان کی حکومت تھی انسانوں پر ان کی حکومت تھی اور اسی طریقے سے پرندوں کے اوپر ان کی حکومت تھی حیوانات کے اوپر حکومت تھی علماء نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جب فرشتے آتے تھے انبیاء احترام علیہم السلام کے پاس تو وہ فرشتے نظر بھی آتے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ السلام اپنی اپنی دربار میں تھے موت کا فرشتہ آیا اور درباریوں میں سے ایک آدمی کو بہت گور گور کر دیکھا جب بہت گور کر دیکھا اور غور سے دیکھا اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اللہ خیر کرے موت کا فرشتہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ جو مجھے اس دنیا کی خشکی کا جو آخری حصہ اور آخری کنارہ ہے اس مقام پر مجھے پہنچا دیں مجھے ڈر محسوس ہوا کیونکہ موت کا فرشتہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ سلاط والسلام نے حکم دیا ہوا نے اس شخص کو اٹھایا اور زمین اور خشکی کے آخری حصے پر پہنچایا اور جیسی ہی ہوا اس کو اوپر سے اتار رہی تھی نیچے دیکھا کہ موت کا فرشتہ انتظار میں ہے اور وہیں پر اس کی روح قبض کر دی حضرت سلیمان علیہ السلاط کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا علم ہوا تو اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ ماجرہ کیا تھا یہ قصہ کیا تھا فرشتے نے کہا کہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالی کا حکم یہ تھا اس فلاں مقام پر اس شخص کی روح کو قبض کیا جائے لیکن جب میں آپ کے دربار میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص یہیں پر سامنے بیٹھا ہوا مجھے تعجب ہوا کہ جس مقام پر اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم ہے وہ تو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اب یہ شخص اس مقام پر پہنچے گا کیسے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں جب اس مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہوا اس شخص کو اتار رہی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت سے تم فرار اختیار نہیں کر سکتے بچ نہیں سکتے و کن تم فی برو تم مضبوط مضبوط عمارتوں کے اندر بن ہو موت کا فرشتہ وہیں پر پہنچے گا اور تمہاری روح قبض کرے گا تم بچ نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کیا اور ایک مقام مقرر کیا یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ انسان کو بہت علم بھی دیا لیکن باوجود اس کی یہ انسان اپنی موت کے وقت سے واقف نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کہ لا تدری نفس کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ آئیے اور دل تموت کہ کس زمین پر کس مقام پر اس کا انتقال ہوگا حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اپنے متعلق اپنی زندگی کے متعلق بہت غلط فہمی میں ہوتا ہے غفلت میں ہوتا ہے یہ انسان انسان اگر اپنی موت کو مستحضر رکھے اپنی موت کو انسان یاد رکھے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انسان اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بندہ اطاعت گزار بندہ یہ انسان بنے گا لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس قانون کے مطابق اس دنیا میں مختلف احوال ہم پر آتے ہیں کبھی خوشی کا وقت آتا ہے کبھی غم کا وقت آتا ہے اور فضر اور ملال کا وقت آتا ہے مختلف اوقات ہم پر آتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ہم مشغول ایسے ہو جاتے ہیں اس طرح غفلت میں پڑ جاتے ہیں کہ موت جیسی اٹل حقیقت سے بھی ہم غفلت اختیار کر لیتے ہیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں امام زہبی وغیرہ نے یہ واقعہ نقل کیا بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے محدث تھے فقیر تھے مدینہ منورہ میں اور بزرگ تھے عبد الملک ایک دفعہ دنس سے چل کر مدینہ منورہ آیا عبد الملک ابن مروان جو خلیفہ تھا بنو امیہ کا وہ مدینہ منورہ آیا اپنے مصاحبین سے کہنے لگا کہ مجھے کسی عالم سے ملاقات کرنی ہے ان کے مصاحبین نے کہا کہ یہاں اللہ والے عالم تو صرف ابو حاضم ہیں ہم بات کرتے ہیں اگر وہ آپ سے ملاقات کرنے پر راضی ہو بات کی حضرت ابو حاضم رحم اللہ تعالی راضی ہو گئی تشریف لے آئے عبد الملک ابن مرباد نے ان سے کئی باتیں کی فی الجملہ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت ابو حاضم سے پوچھا کہ ابو حاضم یہ بتاؤ کہ ہم سے ہر آدمی اس حقیقت سے واقف ہے اور اس پر اعتقاد اور یقین ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور قبر میں ہمیں جانا ہے لیکن باوجود اس اٹل حقیقت کے دنیا سے تو ہمیں محبت ہے لیکن قبر سے ہمیں نفرت ہے وہاں اگر کسی کو اختیار دیا جائے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا قبر جانا چاہتے ہو تو ننانوے فیصد شاید ایسے ہی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہم قبر نہیں جانا چاہتے ہم اس دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو بات کیا ہے کہ اس دنیا کی اس, حقی... اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور قبر سے ہم نفرت کرتے ہیں حضرت ابو حازم رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا فرمایا کہ امیر المین بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے دو گھر ہو ایک گھر کے اندر تو ساری آسائشیں موجود ہو اور دوسرا گھر آباد میں ہو بالکل ویران ہو اور وہاں پر آسائش کی کوئی بھی چیز موجود نہ ہو اب اگر کوئی آدمی ایسے دو گھروں کا مالک ہو اور اسے اختیار دیا جائے کہ تم کس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کہ جس گھر کے اندر آسائش ہوگی اور جس کو اس نے آباد کیا ہوگا اسی میں وہ رہنا چاہتا ہوگا بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے قبر کو آباد نہیں کیا وہاں جن اعمال کی وجہ سے آسائشیں مل سکتی ہے اللہ کی رحمتیں برس سکتی ہے وہ اعمال ہم کرتے نہیں قبر والے گھر کو ہم ویران کر چکے ہیں ساری محنت ہماری دنیا پر ہیں دنیا کو آباد کر چکے ہیں اس لیے دنیا میں رہنے کو جی چاہتا ہے اور قبر جانے کو جی نہیں چاہتا لیکن جن لوگوں نے اللہ تبارک و کے احکام پر عمل کر کے اپنی قبروں کو روشن اور آباد اور منور کیا ہے ان سے آپ پوچھیں وہ ہر وقت جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ ہر وقت جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس لیے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب بل آبد اللہ, احب اللہ لقاء جو اللہ تبارک و تعالی کی رقا کو ملاقات کو پسند کرے خواہش رکھے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی اس کی اس کی ملاقات کو کی خواہش رکھتے ہیں ومن ممن کرے حلقہ اللہ اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کو ناپسند کیا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر اہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے فرمایا کہ نہیں جب مومن بندہ ایمان والا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرمابردار بندہ جب دنیا کی زندگی گزارتا ہے آخری وقت جب اس کا آتا ہے تو فرمایا کہ پھر احب بلقا اللہ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور گناہ بندہ اللہ کا نافرمان بندہ یا اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا بندہ جب اس کی آخری گڑی پہنچتی ہے آخری وقت اس کا پہنچتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی نکاح کا پاشمن نہیں ہوتا ڈرتا ہے فرمایا کہ اس وقت, اس وقت کی کی محبت مراد ہے کہ اس وقت اللہ کی نکاح کو پسند کرے اور اس وقت اللہ کی لکھا کو کوئی شخص پسند کرتا ہو وہ ایمان کی علامت اور اس وقت میں پسند کرتا ہو وہ گناہ گار ہونے کی علامت یا کوفر کی علامت اس حقیقت کو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب اس دنیا سے جائیں گے اللہ تبارک تعالی نے مختلف پرانے کریم میں مختلف الفاظ اور مختلف طریقوں سے اس حقیقت کو بیان فرمایا کل من علیہ حفام کہیں پر فرمایا کہ ہر شخص اس دنیا میں جو آیا ہے وہ موت سے محفوظ نہیں رہ سکتا موت سے بچ نہیں سکتا وہ ضرور موت کا مزہ چکھے گا کل و نفسائے الموت وہ بندہ خوش قسمت ہے کہ جس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت میں گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت میں جس کی زندگی گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں آپ کی وراثت کی خدمت میں اور آپ کی نیابت میں جس کی زندگی گزرے وہ خوش قسمت ہے وہ انبیاء اکرام علیہ و صلاحت کی محیط ان کو نصیب ہوگی الحم اللہ علیہ من صدیقی نو شہدا و صالحین و حس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انبیاء کی رفاقت شہداء کی رفاقت صالحین کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی انسان اس دنیا کے اندر جو مشغلہ اختیار کرتا ہے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو انسان جس نہ اور جس راستے پر لگ کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے صرف کرتا ہے اس پر انسان کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اس انسان کا خاتمہ بھی اس پر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو دین کی خدمت کی توفیق دی اپنے دین کے علوم پڑھانے کی خدمت بھی ظاہر ہے کہ اس سے خوش قسمت انسان اور کون سا ہو سکتا ہے آج ہم یہ پڑھ رہے تھے سبق میں تخصص کی سبق میں در مختار کے مقدمے میں فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد بن حسن اشیبانی رحمہ اللہ تعالی جو امام ابو حنی پر رحمت اللہ کے شاگرد تھے اور فقہ حنفی کے مدون ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کی کتابیں لکھی اور امت پر احسان کیا ان کا انتقال ہوا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ ما فعل اللہ ہو بے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جب آپ انتقال کر گئے اور انتقال کے بعد آپ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پہنچی تو آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک آپ کے ساتھ کیا تو رشاد فرمایا کی غفارلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برخیرت سروا دی پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ آئینہ ابو یوسف امام ابو یوسف کہاں ہے فرمایا کے فوق نام بے دراج ہیں۔ وہ ہم سے دو درجے اور اوپر جنت میں علیین میں ہیں پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو حنیفہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کس مقام پر ہے فرمایا کہ ہر ہاتھ ازا کا فی اعلیٰ ان کا مقام تو بہت اونچا ہے وہ تو علیین میں ہے اور پھر فرمایا کہ جب میرا انتقال ہوا انتقال کے بعد میری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ یا محمد لو عرب تو انبکا ما جال تو علم المفیق کہ اے محمد اگر ہمارا ارادہ تجھے عذاب دینے کا ہوتا تو ہم تجھے عالم نہ بناتے لو عرب تو انبکا ما جال تو علم المفیق اگر میں ارادہ کرتا تیرے عذاب کا تو یہ اپنا علم صفت علم یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے یہ صفت علم میں تجھے عطا نہ کرتا اپنی دین کی طرف تجھے نسبت نہ دیتا دین کی طرف تجھے منصوب نہ کرتا اور دین کی خدمت میں تجھے لگاتا نہ اس لیے کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ علم یقیناً کسبی چیز ہے لیکن اس کی توفیق جو ملتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ توفیق وہبی ہے اور پھر فارغ ہونے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کی خدمت میں لگا دے میں نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا ہے اپنے اساتذہ سے میں نے یہ بات سنی کہ فارغ ہونے کے بعد جب کسی عالم کو دین کی خدمت کا کوئی شعبہ مل جائے اور دین کی خدمت کے کسی بھی شعبے میں اس کو خدمت کا موقع ملے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا علم مقبول ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ہاں اس کا علم مقبول ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم کو مقبول نہ بناتے قبول نہ فرماتے تو دین کی خدمت کا موقع عطا نہ فرماتے یہ اس بات کی علامت ہے آپ کے استاد ہمارے دوست حضرت مولانا صبح احسن صاحب رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر کو منور فرماتے ہیں اور اللہ سبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے یہ علامت ہے کہ فارغ ہونے کے بعد دین کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ ان کی زندگی گزری صلحہ کے ساتھ علماء کے ساتھ اور صلیح کی ماہیت کی معیت میں ان کی زندگی گزری اس لیے کہ یہ علماء یہ دینی مدارس کے طلباء جو سب کچھ چوڑ چاڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے کی دین کے لیے وقف کر چکے ہیں یہ واقعات اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ کے اولیاء ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہے اور ان کی صحبت اور ان کی محیط یہ جب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے میسر فرما دی دنیا کے اندر تو آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسی صحبت میں اللہ اٹھائیں گے یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت مل جائے حضرت یوسف علیہ السلاۃ السلام کی دعا آپ نے قرآن کریم میں سنی پڑھی سنی کہ وہ جب مصر کی حکومت ملی اور بائی اور والد صاحب سے ملاقات ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلاطل سے اب ابیری خواہش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ فاتر السلامات زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ان والآخرہ دنیا وال میرے دوست کا ساتھ مشکل کشا ہے اس دنیا اور آخرت میں اب آخری خواہش یہ ہے کہ تو مسلمن مسلم و الفتنی و صالحین کہ اے اللہ اس دنیا سے اسلام اور ایمان کے ساتھ رخصت کر اور صالحین کی معیت مجھے آتا آتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ اپنی رحمت سے مجھے احباد صالحین میں داخل فرمان عباد صالحین کی صحبت جب دنیا میں مؤثر ہوتی ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی زمرے میں اللہ اٹھائیں گے یقیناً حضرت مولانا کے جانے سے آپ حضرات کو صدمہ ہوگا اور ہونا چاہیے استاد طلبہ کے لیے بمنزل والد کے ہوتے ہیں اس لیے علما نے کہا کہ آدمی کے آبا جو ہیں حکمند آبا اس کی تین ہیں ایک اب اور ایک والد تو وہ ہے کہ جس کی ہم اولاد ہیں نصبی اولاد ہیں دوسرے فرما کے وہ والد ہیں النزیز جس نے مجھے اپنی بیٹی دی نکاح وہ بھی حکمند والد ہوتے ہیں اور فرما کہ تیسرے وہ کہ الدی المنی وہ بھی والد کے حکم میں ہے جس نے مجھے تعلیم دی جس نے مجھے ادب سکھلایا ادب بنی و اس لیے آپ کو صدمہ ہونا چاہیے اور یقیناً ہوگا صدمہ لیکن ہم سب اس حقیقت سے واقف ہے کہ ہم سب اس دنیا سے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے قرآن کریم میں ہے کہ کفار انتظار کرتے تھے آپ کو اللہ نے خطاب کر کے ارشاد فرما کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُمْ اَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ آپ اگر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو کیا یہ جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے وَمَا محمد إِلَّا رسول۔ رس ماتا فلحرین بات یہ ہے کہ اس دنیا میں عربی شاعر نے کہا کہ وہ کلو ابن انصا بن طالب سلامت ہوں ابن انسا ہر اُنسا وہ انسان جس کو ماں جنتی ہے میں کہ وہ ان طال سلامت اگرچہ اس کی سلامتی کے دن بہت لمبے ہو سو سال ہو دو سو سال ہو لیکن پیومن اعلی حدبہ محمول ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ جنازی کی چارپائی پر اسے اٹھا کے لے جایا جاتا ہے حضرت موسا علیہ السلط کی حدیث آپ طلبا نے پڑھی بھی ہوگی کچھ طلبا نے کچھ پڑھیں گے جب موت کا فرشتہ آیا حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام ناراضگی کا اظہار آپ نے فرمایا تپڑ مارا وہ فرشتہ اللہ کی دربار نے کیا کہ ایسے بندے کی طرف آپ نے مجھے بھیجا جو لا الموت موت چاہتا ہی نہیں فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس اور کہہ دو کہ اتحب الحیات کی تم زندگی اور حیات پسند کرتے ہو اگر زندگی تمہیں پسند ہے تو ایک بیل کے پشت پر گائے کے کش پر تم اپنا ہاتھ رکھو جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے ایک بال کے بدلے ہم ایک سال کی زندگی دیں گے آپ ہاتھ رکھے ہزاروں بال نیچے آتے ہیں حضرت موسا علیہ السلط سے فرمایا کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ایک بال کے بدلے ہزار سال کی ایک سال کی زندگی دیں گے حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے عرض کیے کہ سما اے اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا فرمائے اس کے بعد بھی موت اس کے بعد بھی موت فرمایا کہ جب موت سے مفت نہیں خلاصی نہیں تو پھر میں اب چاہتا ہوں البتہ مجھے ارب مقدس کے قریب کر دیں تو بات یہ ہے کہ حضرت کے لیے آپ حضرات سب کے جاریہ ہوں گے جو بھی ان کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں صرف کی آپ حضرات اپنی زندگی علم صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ حاصل کرے اور پھر اپنی زندگی علم کی خدمت میں صرف کرے یہ جتنے بھی شاگرد ہوں گے یہ سبق جاریہ ہوں گے جب تک ان علوم کے اثرات اس دنیا کے اندر باقی رہیں گے انہیں ثواب ملتا رہے گا انہیں ثواب ملتا رہے گا تو ہونا سر یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ فرما کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے ہم تمہیں آزماش میں ڈالیں گے وہ نہ نب لشی ان من الخوف نفس من الموال و مال کی کمی بھی ہوگی اور نفس کی کمی بھی ہوگی کچھ لوگ اس دنیا سے جاتے جائیں گے لیکن فرما کہ وہ بشر صابری نہ مصیبہ آپ خوش دے, دے, دے دیجئے۔ ان سام کو کہ جب مصیبت کی گڑی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا لہ و انا اللہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے رضا بالعضا اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کہ اس کے فیصلے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صبر کو باعث اجر قرار دیا کہ الصبر و ہند الاولى صدمے کے وقت جب ابتدائی صدمہ پہنچے اور انسان صبر اختیار کر لے یہی وہ صبر ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ وہ بشر صابرین خوشخبری دے دے گی یہ صبر کرنے والوں کو تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اہم ایک سبق تو یہ حاصل کرے کہ جیسے حضرت نے دین کی خدمت کی ہم بھی اپنی زندگی دین کی خدمت میں سر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ انتقال ہمارا ہے اس لیے ہمیں ابھی سے اپنی موت کی اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے اور تیسری بات یہ کہ اپنے استاذ کے لیے دعائیں عیسائی ثواب اور دعائیں اور ان کے درجی اس کے لیے درجات کی بلندی کے لیے اور علوم درجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقرمائے الحمد اللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغسله بالماء والفلج والبرد اللهم نقه من الزنوب والخطايا كما ينقى الصوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأحلا خيرا من أهله اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه اے الله عزت مولانا بر اطني رحمة نازل فرماه اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ اس طویل زندگی کو جو موت کی بات شروع ہوتی ہے راحت کی زندگی بنا بناتے اے اللہ انہیں راحت کی زندگی آتا فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آتا فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغائر کبائر جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں آپ فرما اس جامعہ کو جو نقصان پہنچا ہے مولانا کے جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی تلافی فرمائے اضرت محتم صاحب اور دیگر اساتذہ اور طلباء ان کو جو صدمہ پہنچا ہے جو نقصان ہوا ہے اللہ بہتر سے بہتر عجر عطا فرمائے ان کے والدین کو ان کی اولاد کو ان کی اہلیہ کو سب کو بہتر صبر اور عجر عطا فرمائے صبر اور عجر عطا فرمائے صلی اللہ تعالی عنہ سیدنا نام مولانا محمد علی باسا اجمعین براہمت کیا ہے